اور جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس پر خوش ہوتے جو تمہاری طرف اترا اور ان گروہوں میں کچھ وہ ہیں کہ اس کے بعد سے منکر ہیں تم فرماؤ مجھے تو یہی حکم ہے کہ اللہ کی بندک کروں اور اس کا شریک نہ ٹھہرا ہے میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے پیرنا